اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں ام يعملون ان ساء ما کیا وہ لوگ جو پورے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں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 لنفسه ان عن اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے اللہ سیلو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 آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے نیمو من بل ہی پیریا پل ہی جال پن چکا دل إِذَا أُذِيَ فِيلَّهِ جَعَلَ فِْنَّةَ النَّاتِِكَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَئِ جَ أَ نَفصرُ مِرُ وَبِّكَ لَا يَقَُّ إَِّ قُبَّْ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں ولا اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اور جو بہتان یہ باندھتے رہے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 ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے انما تحبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو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 میر والا میرا والیوں والا نوقی اور تم اس کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار من لهم عذاب اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور ان کو درد دینے والا آزاد ہوگا فما كان جواب قومی فِي اتر انکل تل قومی ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کیسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوجش سے بچا لیا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں وقال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 ما سبقكم بها من احد من اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا جواب ان قالوا ان من کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو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 ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما وال میں جس میں بل بشرا قالو ان اہلی ہے بل ان اہل ہے کیروں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 رسلنا لوقا سیئے بہم وضاق بہم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منجوک و اہلك الا امرأتک کانت من الغابرین اور جب ہمارے فرشتے لوق کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخش اور تنگ دل ہوئے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 يوم لا في الارض اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سون کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندے پڑے رہ گئے قریب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 مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا سون میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے كَانُوا يَعْلَمُونَ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 اللَّهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کچھ شک نہیں کہ ایمان بالوں کے لیے میں نشانی ہے ات میںکبر اے محمد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 وَقُل آممَن بَِّذِي أُنزِلَ إِلَنَ وَأُزِ لَ إِلَيكُمْ وَإِلَهَُا وَإِلَهُكُم وَاحِد وَإِلَهَُا وَإِلَهُكُم واحد ونحن لَهُ مُسلِمُود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 کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں اولم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 اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا وإن جہنم یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوست تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے یو میں ہوں کی جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو عبادی آمنوا ان ارضی واسعت اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو نو نہ ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر غرفا گی من الجنة غرفا ن من, من تحتها بہی انجری مینگ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 تحمل رزقها وهو اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے وَلَئِن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 ہر چیز سے واقف ہے لڑ ہم دل بل لَا يَعْقِلُونَ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 اولم يروا جعلنا حرماً آمنا الناس من حولهم يؤمنون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواز سے اچک لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بوتان باندھے